اسی طرح ہمارے ہاں افطار پارٹیوں کے نام سے ہم نے ایک عجیب رسومات کا ایک بازار گرم کر لیا کہ افطار پارٹی ہے اور افطار پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ترابی بھی گئی اور مغرب کی نماز بھی گئی اور سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں روزہ رمضان جو ہے یہ تو تقریبات کا مہینہ نہیں ہے بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہیے اپنے اہلِ تعلق کو کہ ہم رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ غور کریں اگر آپ کا کوئی معمول ہے مثلا آپ نے ایک جگہ قرآن شروع کیا ہوا آپ نے اس کو سننا ہوتا ہے اور آپ کا اقتراوی کی تو آپ افطار پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتے وہاں اتنا وقت لگ جاتا ہے تو جتنے لوگ جو رمضان کی کی کا ہاں افطار کرائیں لوگوں کو یہ میں نہیں کہتا افطار نہ کتنا ثواب افطار کرانے کا افطار کرانا کسی کو افطاری کا سامان دینا کسی کو افطاری کے وقت پکا پکایا کھانا پہنچا دینا یہ الگ چیز ہے اور اس کا فنکشن کرنا یہ غلط چیز جس کے اندر بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات بھی ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ افطار جب بندہ کرائے ویسے تو سب کو کرانے کا ثواب ہے لیکن اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ افطار غریبوں کو کرایا جائے جا افطار پارٹیوں میں تو غریبوں کو نہیں بلایا جاتا افطار پارٹی کے اندر تو سارے مالدار ایک دوسرے کو بلاتے تو اس میں تو کھاتے پیتے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے تو غریبوں کو راشن کی شکل میں دے دیں یہ افطار کرانا ہے سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ اگر افطار کسی کو کرانا چاہتے ہیں تو آپ راشن اس کو لے کر دے دیں پورے مہینے کا لے کر دے دیں پورا مہینہ وہ آپ کے اس سے افطار کرے گا آپ کو ثواب ملے گا وقت بھی بچے گا اس کے اندر اور اخلاص بھی